رحمانحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین برادر خارانہ صاحب کو سلامت کرتے ہیں سات سو چوبیسہ کے درست تعداد اور تین سو چھسٹھ او فتح کے اور اس میں آ, اسمال الحسنہ کے پاس میں اس مقدس نمبر اٹھائیس یا سامی اس مقدس کے بارے میں ہمارے توضیات تھے یاسمک و رحم السرا علوان سہن اسمی اسمی جل جلال میں اس عنوان سے جو ہے ایک دراصلوں کو دو قرآن آرٹوں میں شمل توجہ دیا تھا ابھی دوسری درخت جو ہے یہ ہے اس میں تیسری یاد ہے اس میں اس مقدس اسمی جو ہے ذکر ہوا ہے اسماع الحسنہ میں سے تو تیسری آتی ہے فصیب بسم اللہ حسی یکقفی کا حملہ وحصمی العلی سرح بقرا نمبر ایک سو سینتیس ہے ہاں جی خدا اللہ فص یکفی کا ملا خدا تمہیں ان کے شر سے محفوظ رکھے اللہ کے خدا محفوظ ہے خدا تمہیں ان کے شر سے محفوظ رکھے گا وحبہ اللہ سننے والا سمیع اور علیم جاننے والا ہے کفایت <coughs> کرے گا اے حبیب آپ کے آپ کو ہاں جی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے دشمنوں کی شر سے بچانے کے لیے یعنی آپ آپ کی دشمنوں کی شر سے بچانے کے لیے میرے حبیب اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے اللہ ہی کفایت کرتے وہی اللہ تب کو ان کے شر سے بچائے گا اور وہ اللہ سننے والا اور جاننے والا تو اس آیت مجیدہ میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں سننے والا جاننے والا ہوں السمی سننے والا اللہ جاننے والا ہوں. تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کا وعدہ فرمایا کہ آپ بالکل بے فکر رہیں میں اللہ ہی آپ کو دشمنوں کے ہر قسم کی شرطوں اور شر سے محفوظ رکھے گا کیونکہ میں اللہ جانتا ہوں کہ آپ کے دشمن آپ کے خلاف کیا کیا سازشیں کرتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہے آپ کے دشمن اپنی مخی میٹنگوں میں میں جو ہے آپ کے خلاف کیا کیا باتیں کرتے ہیں اور کیا کیا سازشی پلاننگ بناتے ہیں کیونکہ میں اللہ اسمی العلیم ہوں میں اللہ جو ہے سب کی باتیں سننے والا ہوں خواب و مخفی جگہوں پر بولے خواب محفل برے جگہوں پر بولیں ہاں بند کمروں میں بولیں باہر بولیں سب میں اللہ سنتا ہوں آہستہ بولے زور سے بولے اللہ کے لیے کوئی ویلم نہیں آواز کی تو کیونکہ میں اللہ سمیع العلیم ہوں سننے والا اور جاننے والا ان کی تمام باتیں سنتا بھی ہوں اور ان کے تمام سازش سازشی کاموں کو جانتا بھی ہوں اللہ تعالیٰ سر آپ کو آگاہ فرما رہے اور تمام مومن کو بھی آگاہ فرما زیادہ بند ہے مومن کو چاہے سات کی روشنی میں کہ اللہ تبار و تعالیٰ کے السمیع العلیم ہونے پر جو ہے ہونے پر مکمل اور مضبوط یقین رکھیں اللہ میرے ہر بات سنتا ہے اور جو ہے میرے تمام احوال سے خوب آگا ہے سب کچھ جانتے سے کوئی چیز مافی نہیں ہے ہاں جی لہٰذا بند مومن کو چاہے کہ اللہ تبار و تعالیٰ کے السمیع العلیم ہونے پر مکمل اور مضبوط یقین رکھیں اور اللہ کے ساتھ اپنے معاملات درست رکھیں ہاں جی اللہ کے ساتھ معاملات درست ہیں کوئی ایسا کام چوری چھپے نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہو جائیں کیونکہ آپ اس سے چھپ کر کچھ نہیں کر سکتے ہاں لوگوں سے چھپ کر تو بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن اللہ سے چھپ کر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. نہ ایک لفظ بول سکتے ہیں نہ کوئی معمولی سے حرکت کر سکتے ہیں اور اللہ کے حضور میں ہمیشہ راس باس رہیں بند مومن کو چاہے کہ اللہ کے حضرت میں ہمیشہ راس باریں سچا رہیں ہاں کیونکہ آپ سچ نہیں بولیں گے آپ کے جھوٹا اللہ کے علم میں اللہ سے چھپ کر آپ کچھ نہیں کر سکتے تاکہ اللہ سمین علیم کے حمایت جو ہے اور اس کی قوایت اور حمایت ہمیشہ ہماری شامل حال رہیں اور اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھیں یقیناً جس طرح ہم اپنے دوستوں کی دفاع کرتے ہیں ہاں ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ہی اپنے دوستوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کا اللہ ولی ہے سرپرست ہے ناصر ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسمی العلیم ہونے پر ہر بات سننے والا ہماری ہاں جی آپ کے دوستوں کی طرف سے آپ کے بارے میں کریں خواہ دشمنوں کے بارے سے ہاں جی اور آپ کے اپنی سب کچھ وہ سنتا ہے اور سب کچھ ہوا ذات حرکات اور سنت سب چیزیں جانتا ہے لہٰذا بندے مومن کو چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسمی و ہونے پر پورا پورا یقین رکھیں اور وہ جو ہے اللہ کے ساتھ سچائی سے پیشہ جائیں راس بازی سے پیشہ جائیں کبھی بھی جو ہے اللہ کو ناراض کرنے والے کوئی کام نہ خلوت میں نہ جلوت میں کرنے کی کوشش ہے کریں اور عشائیت سے بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ السمیع ہے سننے والا ہے <تصح> <تصح> <تصح> اللہ تعالیٰ کے شفاظ میں سے سمیع ہے <تصفح> اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنہ سے سیک سمیع ہے ان تینوں آیت نے یہ سمقدس مقدس گیا تو واضح کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے چوتھی آیت جو ہے واقعات نلوفی سبیل اللہ ان اللَّهَ سمیعٌ عَلِيمٌ نمبر سے اللّہ سمیع العلیم سرح بقرائے نمبر چوالیس اے ممنو جہاد کرو اللہ کے راستے میں قتال کرو چنگ کرو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کرو اللہ کے دین کے دفاع کے لے احائمۂ دین کے لو اللہ کے نبی کے نصر میں مومنین کے نصرت میں جیسے نظام اسلامی اور دین کے احکامۂ دین کے لئے ہاں جی اللہ کے راستے میں چہاد کرو واقعات فی سبھی نے اللہ کے راستے میں قتال کرو جہاد کرو عالم اور جان لو ہاں جی ان اللہ سمین علم بے شکر اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والے وہ البقرہ نمبر ایک سو سے ون فورٹی فور اور تم سب اللہ کے راستے میں جہاد کرو جامع تمام مسلمانوں سے مخاطب ہے اے مسلمان تم سب اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور جان لو کہ بلا شیخ و اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے تو اس مقدس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم یقین سے جان لیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے یہ حکم دیا کہ ہم یقین سے جان لیں ہاں جی اور ہمیں قسم کے شکش و نہ ہو اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا اللہ تعالیٰ نے ہمیں و جان لو فرما کر تاکید کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اسمی العلیم ہونے پر صرف سچی ایمان کافی نہیں ہے ہاں جی جان لگانے تو جاننا ہے. دلیل سے اس بات کو جانیں کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا بلکہ عقل واصلال کے ذریعے ہاں جی عقیل واصلاحال کے ذریعے یقین سے جاننے کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا میں آپ کو سادہ سے مثال یہ دے دیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے سمیع العلیم ہونے پر سننے والا ہونے پر ہاں وہ سب سے آسان ترین دلیل ایک ہیں ہاں اس کائنات میں تمام حیوانات زیرو سنتے ہیں انسان میں سنتے ہیں جنات میں سنتے ہیں فرشے بھی سنتے ہیں تمام حیوانات سنتے ہیں ہاں جی تمام حاشا ہوئے وہ خوش ترن چرن پرن سب کچھ سنتے ہیں سمندر کی مچھلیاں سنتے ہیں آواز والے پرندے بھی سنتے ہیں ہر ایک اپنے اپنی جگہ پر سنتے ہیں ان سب کو سننے کی طاقت کس نے دیا ہاں جی سننے کی یہ قوت کس نے دیا بلا شخص بات جس اسی ذات نے جس نے ان سب کو خلق کیا اس نے ان سب کو دیکھنے کی سننے کی قوت بھی دے دیا بس یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ذات یہ تمام کائنات کے ہر جاندار کو ہر زیرو کو سننے کی طاقت دے دے ان کو سمیع بنا دے سامع بنا دے سننے والا اور خود اس قوت سے محروم ہو خود سننے والا نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں جی کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں بھائی جو ہے موتی جو ہے وہ فاقت شے کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہاں جی لہٰذا اسی مختصر دلیل کے رشنی میں ہم سے اس بات پر یقین کریں وہ اللہ جس نے کائنات کے ہر زیرو کو سننے کی طاقت دیا ہے زیادہ بلا شک شبہ وہ سننے والا ہیں اور حقیقت میں سننے والا وہی ذات ہے سننے کی طاقت اس کو کسی نے سننے والا ہے کہ صفات سننے کی صفت نہیں دی یہ قدرت نہیں دیا وہ ذات سننے والا ہے ہاں جی وہ ذاتی نے اس کو کسی نے سننے کی طاقت قوت علم قدرت نہیں دیا وہ ذات ان تمام صفات کمالی جلالی جمالی سے متصف ہے لیکن تمام موجودات عالم کے پاس جو بھی سننے کی طاقت ہے چلنے کی طاقت ہے ہاں جی کوئی چیز کرنے کی طاقت ہے دیکھنے کی طاقت ہے یہ سب اللہ کا عطا کرنا ہے تو بندوں کے پاس جو کچھ طاقتیں ہیں جس نوعیت کی بھی اور ہاں چھوٹی بڑی وہ سب اللہ کا عطا کردہ ان اللہ تمارا البی بذات تمام کمالات کا خود مالک ہے ہاں جی اس کو کسی نے صفات سے نہیں نوازا لہٰذا اس دلیل کے روشن میں بلا شخص اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جان لیں کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا تو یہ طاقت اس لکھیے بند کر بند مومن کو اللہ تعالیٰ کے السمیع اور علیم ہونے پر ہاں جی باب معرفت علم میں یقین ہو جائیں تو ہرگز گناہ نہیں کر سکتا ہے فالم المایا اگر آپ کو یقین ہو جائے آپ جان لیں کہ اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے ہاں جی علم یقین کے ساتھ معروفات ہو جائیں تو ہرگز گناہ نہیں کر سکتا اگر کوئی صحیح ہاں جی غلط میں تمیز رکھنے والا تو یہ ہم اپنے آپ آپ کو اگر کوئی صحیح غلط میں تمیز رکھنے والا بچہ ہاں جی ہمارے سامنے ہو تو اس کے ہوتے ہوئے جو ہم بہت سے غلط کام کرنے سے خود کو روکے رکھتے ہیں کیوں ہے کہ اس سے شرم کرتے ہیں یار یہ دیکھ رہا ہے یہ آگے بولے لیکن جب اللہ تعالیٰ جو کہ ہمارا مالک و قادر قاضر ذات ہے اس کے السمیع العلیم ہونے پر یقین رکھتے ہوئے اس کے حضور میں اس کی نافرمانی اور گناہ کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کو یقین ہو اللہ دیکھ رہا ہے اللہ جانلہ اللہ سنتا ہے اللہ میرے ہر بات سنتا ہے میرے ہر کام دیکھتا ہے تمام ہر کا سے وہ آگاہ ہیں ہاں جی علیم و بی جو قرآن آیت جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو تو پھر اس بات پر ایمان رہنے کے بعد انسان کیسے گناہ کر سکتے ہیں اللہ <سلام> دیکھتے ہوئے گناہ کوئی کر سکتے ہیں اللہ دیکھتے ہوئے اللہ جانتے ہوئے اللہ ساتھ ہوتے ہوا ماں کو انکھ میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں تم جہاں بھی ہو تو ان آیتوں پر یقین رکھنے کے بعد ان کو آیات علمیہ صفات علمی کہا جاتا ہے مفسرین اسلام اسما الحسنیہ کی شاعری تو ان صفات پر انسان یقین رکھتے ہوئے کیسے گناہ کریں گے ہے نا ایک بتمیز ایک معذہ آدمی سامنے ہوتے ہوئے ہم کوئی غلط حرکات کر سکتے ہیں کوئی گناہ کر سکتے ہیں اس کے ہوتے ہوئے نہ نام محلے اللہ اللہ کے سامنے ہم ہوتے ہوئے ہاں ہم جی اللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہم اللہ کے حضور میں ہوتے ہیں انسان اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے ہم کیسے گناہ کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ ہمیں حقیقی کے میں وہ یقین کے کی کیفت میں یہ ایمان نہیں ہے اور یقین کے کیفیت میں ہمیں یہ ایمان ہے کہ اللہ دیکھنے والا سننے والا ہے جاننے والا ہے تو ہرگز ہم کوئی گناہ نہیں کر سکیں بلکہ اس ایمان کی برکت سے اللہ دیکھنے والا سننے والا ہیں مومن کل معصوم ہو سکتے ہیں یعنی معصمت قصبی کا مالک ہو سکتا ہے بھئی اللہ دیکھ رہا میں کیسے گناہ کروں یہی بات اس کے اندر پختہ ہو جائے اللہ سن رہا ہوں میں غلط بات کیسے کروں اللہ دیکھ رہا ہے میں غلط حرکات و سکنت گناہ کیا کام کیسے کروں یہی بات ہمارے اندر پختہ ہو جائیں یقین کے کی کیفیت میں آ تو انسان کوئی گناہ نہیں کر سکتا ہے حقیر سے حقیر بھی ہاں جی اللہ کو ناراض کرنے والا حرکات و شکنت نہیں کر سکتے نہ جتنا کا معصوم میں زیادہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آسما حوصنہ کو کثرت سے تکرار فرمایا قرآن پاک میں جسے آپ کسی کو چھ جاب نے پڑھ لیا سینتالیس مرتبہ قرآن پاک میں ذکر ہو تاکہ ہمیں قرآن پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے السمیع العلیم ہونے پر یقین کامل ہو جائیں اور گناہوں سے بچنا پھر جو ہے آسان ہو سکیں گناہوں سے بچنا بھی جی آسان ہو سکے اس لیے جو ہے میں السمیع العلیم ہونے پر پختہ ایمان رکھنا چاہیں دین گرہ تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں گھر میں بار بار بتا رہا ہوں ہم ایک چھوٹا بچہ بچہ ساتھ ہوتے ہم بہت سے حرکات و سغنات ہاں جو اللہ کو نارض کرنے والے معاشرے میں بندہ نمن ہم خود کو بچا کے رکھتے تو پھر اللہ دیکھ رہا ہے اس کائنات کا رقم دیکھ رہا ہے مالک دیکھ رہا ہے رازق دیکھ رہا ہے اور ہر چیز پر آپ کے خلاف جو بھی وہ کارروائی کرنا چاہیں جب چاہیں جس طرح کی چاہیں ہاں جی آپ کو مریض کرنا چاہیں تو وہ مریف کر سکتا ہے وہ آپ کو تباہ کرنا چاہیں وہ تباہ کر سکتا ہے ہاں آپ کی مال دولت چھننا چاہیں اولاد چھیننا چاہیں چھین سکتا ہے ہاں جی آپ کی ہر نعمت چھیننے پر بھی قدرت ہے دینے پر بھی قدرت ہے وہ اللہ جو سب سے زیادہ آپ سا مہربان ہے ہاں جی تو اس کو جو ہے ناراض کرنے کے کی ہم کیسے جرحت کریں گے جبکہ وہ دیکھ رہا ہو جب کہ وہ سن رہا ہو جب کہ وہ آپ کے تمام احوال سے جانتا آگاہ ہو جب کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ انا انامہ کو میں نمہ خون دوں ان،, ان کو آیات علمیہ کہا جاتا ہے اسماعی علمیا کہا جاتا ہے <laughs> حضان غالمیناسماک پر ہم جتنا غور کریں تدبر کریں ان کے بارے میں ہمارے ایمان جتنا پختہ ہو جائیں ہاں جی اتنا ہم گناہوں سے بچنے میں ہمیں بہت مدد ملے گی ہاں جی تو لہٰذہ یعنی جو ہے تاکہ ہمیں قرآن پاک کے برکت سے اللہ تعالیٰ کے عصمی علیم ہونے پر یقین کامل ہو جائیں اور گناہوں سے بچنا پھر آسان ہو جائے تو یہ جو ہے چار آئتوں کی توضیع اور لوگوں تک پہنچا دیں اور جو ہے مزید ایک <laughs> آیات اور مزید توجہ دے رہا ہوں ویسے تو آیت بہت ہیں لیکن جو ہے فی تو صرف ایک آیت کا انشاءاللہ آنے والے دس میں توجہ دے دوں